اللہ سلا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے ایک آج کل مولانا شمشاد طریقہ سکھائے ایک طریقہ وہ ہے جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مولانا ذرا غور کیجیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حدیث ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے اس کے اندر پیغمبر کریم کا ارشاد ہے اذا فیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صدر صاحب ایک حوالہ ابھی آپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بات پھر الجھ جائے گی انہوں نے جو خطبہ فتح کبرات ایک حوالہ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے ایک علمی خیانت کی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 میں یہی کہہ رہا ہوں کون سی نہیں کیا کون سی بات مطلب آپ کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک غلط حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا میں حوالہ بتاتا ہوں پھر آپ سنیں گے دیکھو بات لمبی کرنے ایک جھوٹا آدمی دھڑا دھڑ بولنے جا رہا ہے سنو تو صحیح آپ جناب اگر میں حوالہ نہ آپ کو دکھا سکوں تو پھر آپ کہیں یہ دیکھیے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 اور آپ کہیں گے کہ جی بڑے حوالے آ رہے ہیں جی با... میں عرض کر رہا ہوں میرا نوٹ لگا لیں انہوں نے ایک لفہ جناب بیچ میں سے کاٹ دیا ہے ایک پڑھ دیا ہے ایک کاٹ دیا ہے ایک جناب کے پڑھ رہے ہیں. اب جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے جناب سے گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مکے اور مدینے والوں کی بات نہیں مانتے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 بلکہ ان کی کتابوں میں کئی جگہ پر صحابہ کے بارے میں اس قسم کے رکیق حملے موجود ہیں یہ صحابہ کو کہتے ہیں وہ فقی نہیں تھے کئی صحابہ کو کہتے ہیں وہ فقی نہیں تھے ان کی بات چھوڑا جی وہ فقی نہیں تھے اور جناب کئیوں کو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو کیا کہ گوار تھے وہ بات جانتے نہیں تھے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور جناب کیا کہ فلانے نے اتنی دفعہ پڑی ہے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 ال جناب پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اصل مقصد کوئی اس کا ہے نہیں کوئی موضوع سے جو حوالہ میں نے پیش کیا میں نے کی بارت پکڑی ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر میں اس میں سچاؤں آپ فیصلہ کریں میرے حق میں اگر انہوں نے وہ لفظ پڑھے ہیں جو کتاب میں سارے پڑھے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 بتائیے پھر ان کے بڑوں کی بات مانیں یا ان کی بات ماننے یا پھر یہ کہہ لیں کہ جی ہمارے بڑوں نے غلط کیا ہے اور اب ہم نے تمہاری وجہ سے جناب کیا کہ قرآن و حدیث کو تسلیم کر لیا تو بات واضح ہو جاتی یہ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے اصول کرخی اس کی عبارت جناب کیا کہ آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں ٹیپ ہو جاتی ہے اگر کوئی خیانت ہو یا جناب اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ جناب کیا کہ ہم سے مواقع کر سکتے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 لگا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منسوخ ہے لو مسئلہ ختم کہہ دیں گے جی دی یہ منسوخ ہے یا جناب کیا کہیں اوہ ترجیح یا لگے دی ہم ایک اور دوسرا مسئلہ اپنی طرف سے گھڑیں گے کہ اس کو کہیں گے جی ترجیح اس بات کو نہیں ہے اس کو ہے ون اولا انتو ہمارا اللہ تعویل توفیق کہویل کریں گے مولا سدر صاحب آپ میرے یہ تینوں لفظ یاد رکھیں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 ابتدا سے لے کر اب تک غیر متعلق باتیں اصل جو موضوع ہے آج آپ کو اس کی طرف آنے کی کیوں توفیق نہیں ہو رہی آپ بار بار مجھے کہتے ہیں مطلب کی وضاحت نہیں کی حالانکہ اب تک میں کھانا یا خدا میں بیٹھا ہوں میں صاف کہتا ہوں اور یہ بھی بے شک حلفیہ طور پر کہہ دیا سامین کو ہی پتا چل رہا ہے سب کو آپ کہتے ہیں صدر صاحب آپ صدر صاحب کو بھی سمجھ آ رہا ہے سامین کو بھی سمجھ آ رہا ہے سب سمجھتے جا رہے ہیں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 تو مدینہ اور مکہ کے امام تو مکل ہیں پھر کہکلیف بھی اچھی ہے چلو کمر کمانا خدا کے اندر آج یہ تو اعتراف کرے کہتے ہیں انہوں نے یہ لکھا انہوں نے لکھا یو یو لکھنے کی بات اب نہیں ہے کسی اور طرح جانے کی کوئی ضرورت نہیں مالانا موضوع سے بھاگیے نہیں اپنے موضوع کی طرف آئیے اپنے موضوع کی طرف آئیے میں آپ کے سامنے اور پھر بار بار کہتے ہیں جی وکیل باتیں پیش کرتے ہیں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 قرآن پاک کی آئے جو اول نمبر ہے کتاب اللہ پھر میں نے کہا اس کے مقابلے میں لائی ہے کوئی آئے کوئی اگر آئے ہے تو لیکن آئے تو وہ پیش کر سکتے نہیں پھر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے اور پورا مناظرہ انہوں نے گزارنا ایسا ہی ہے میں پیش کر رہا تھا اپنے پیغمبر کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اندر حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ علو کی حدیث ہے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 تم پیچھے اللہ اکبر کہو اب مقتدی اور امام کا تذکرہ امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی اور تم بھی اللہ اکبر کہو گے پھر اس کے بعد بے ازاق قَالَ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّلِيمِ فَكُولُوا جب وہ کہے قَالَ واحد کا سیغہ مولانا گرامر کی طرح توجہ کی قَالَ واحد کا سیغہ وہ ایک امام وہ کہے مقتدیوں کی بات وہ امام کہے غیر مغزوب علیہ ولدوالین یہ صورت وہ پڑھے تم مختیو تم بھی پڑھو نا پتولو آمین جب وہ ولدوالین کہہ لے گا تم آمین کہہ گے آمین کہنے سے گویا کہ تمہاری طرف بھی فاتحہ ہو گئی ہزا کالا اذا کالا باہر کا سیغا تعالی، وہ امام، وہ کیا کہے؟ غیر مقصوب غیر محضوب علیہ مخصوص طور پہ وہ سورج جس کے اندر غیر المقوب آ رہا ہے وہ سورت یاسی نہیں سورت فاتحہ ہے گوئے کہ یہ سورج فاتحہ امام پڑھے تم مختو آگے یہ لگنے کے فکر او یا غیر تم بھی فاتحہ پڑھو نہ بلکہ لو آمین تم آمین کہہ لو امین کہنے سے گویا کہ تمہاری شرکت ہو گئی اب پیغمبر کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پہلے میں نے فیصلہ سنایا خدا کا اب فیصلہ آ گیا مصطفی کا آئیے خدا اور مصطفیٰ کے فیصلہ کو مان لیجیے ہر چیز کو چھوڑیے مولانا آپ کا مذہب آپ کو کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن یہ کو اللہ سے چھڑا نہیں سکے گی کتاب اور سنت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 چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ ملے کوئی ملے نہیں اب رسول ملے کا حکم آ کہ غیر مقزوب علیہ یہ جو سورت فاتحہ فاتح okay. ہے یہ مقتدیو تم نے نہیں پڑھنی یہ امام نے پڑھنی ہے فکولو آمین اور تم مقتدیو تم نے آمین کہنی ہے تم نے ساتھ فاتحہ اور اس کے برعکس اس کے برعکس میں مورانا کو کہوں گا پورے ذخیرۂ احادیث سے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 یہ تیار ہو جاؤں گا لیکن یقین جانئے اگر عمرے نو بھی دے دی جائے مولانا شمشاد کو تو تب بھی یہ میرا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء اللہ ان شاء اللہ غیر محضوب والی جس طرح میں نے یہ تو حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کیا مسلم شریف سے اب میں پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے بخاری شریف جسے کہتے ہیں بادہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد نمبر اول کتاب بخاری شریف اس نمبر اول کتاب کے اندر ہے آپ نے بھی یہ کہا ہے جی ہاں بالکل یہ تو کہتے ہیں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 اور میں پیش کر رہا ہوں ایک 108 بخاری شریف کا سفا 108 حدیث ہے مولا ابھی بکرین رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میں اب جناب کے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 جو کچھ لکھا ہے وہ غلط لکھا اگر آپ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آ گئے ہیں, آپ کو اللہ نے توفیق دے بھی ہے تو پھر آپ آ جائیں اعلان کیوں نہیں کر دیتے آپ واضح طور پر کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں نے غلط لکھا ہم اس سے بریت کا اعلان کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ کی کتابوں میں سورہ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنے کے حوالے موجود نہیں جناب مطلب مطلب ان کو نکالو جی یہاں پہ وعدے کے مطابق ان کو اٹھاؤ یہاں ان کو نکالو جناب کیا کہ وعدے کے مطابق اب اصل گزارش یہ کہ آپ آپ سورے فاتیا کی اس قدر تجلیل کرتے ہیں آپ تحقیق کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ ایمان کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ سورج فاتحہ کا کیا مکان اچھا دیکھیے جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فوراً میرے سوال کا جواب تو یہ نہ دے سکے اور یہ دے نہیں سکتے الٹا میرے سے سوال شروع کر دی کہ تم بتاؤ جی سورے فاتح کے علاوہ اور جو سورتیں ہیں ان کی کیا صورتحال سورت بھائی میرے بھائی آپ کو آج یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ میں جو جو عبارت فقہ حنفی کی پڑھوں گا یہ اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ وہ ساری کی ساری جو ان کے بزرگوں نے لکھی قرآن حدیث کے خلاف باتیں ان کو جناب ہم نے ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے جناب تسلیم کیا لیکن اب جناب کہ کہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام والی بات آمین کہنے والی بات ایمانداری سے فرمائیے کہ جب امام کہتا ہے آمین اور مقتدیوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی آمین کہو بتائیے امام نے بھی آمین کہی کہی یا نہ کہی مختدوں نے بھی کہی اس کا مطلب ہے جب دونوں آمین میں مشترک ہیں وہ پڑھنے میں بھی مشترک ہے اور اگر آمین کہنا اس بات کی جلیل ہے کہ یہ پڑھنے میں مشترک نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام نے بھی سورہ فاتح نہیں پڑھی اور یہی میرا جناب اعتراض ہے آپ فرمائے کہ ہنسی مدم میں امام کے لیے سورہ فاتح پڑھنا فرض نہیں ہے آپ آئے آج آج ثابت کرے ہنسی مدہ کو ہنسی مدہ میں سورہ فاتحہ امام کے لیے بھی فرض نہیں ہے نومالی میں اگر کچھ سورت ہے دلیری ہے آئے ثابت کرے کہ یہ دیکھیے جی امام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض مفت منفرد کے لیے بھی ثابت نہیں آپ میں تو کہتا تھا کہ چلو آپ کیا کہ سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں یہ دو باتیں آپ گئے لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف کیا کہ ایک وقت کاٹنے کے لیے کر رہے. میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ رہنسی مدر میں سور فاتحہ پڑھنا نہ امام پہ فرق نہ منفرد پہ فرق نہ مقتدی پہ فرق اور نہ نماز جلازہ میں فرق اور آخری نماز میں بھی آپ لوگوں سے دھوکہ کرتے ساری عمر لوگوں کو کہتے رہے کہ جی امام کے پیچھے سورے فاتحہ نہ پڑھو آج بھی یہ وہی بات دوہرا رہے ہیں آج یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سوریہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے میں نے ان سے سوال کیا تو جناب کیا کہ جب جنازے کی نماز آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بالکل نہیں پڑھتے ساری عمر لوگوں کو جھوٹ لگائے رکھا کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو اور جب جناب آخری وقت آیا جنازے کا انہوں نے کہا کہ لو آج میں بھی نہیں پڑھتا نہ ساری عمر زندگی میں پڑھنے امام, میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں امام تیرے لیے پڑھ رہا اچھا جب جناب کیا کہ امام کے پڑھنے کا وقت آیا اکیلے جنا نہیں پڑھنی نہ ساری عمر اپنے پیچھے پڑھنی دی آج جب وہ مختلف تو مر گئے وہاں نہ پڑھنے نہ دی آج جناب کیا کہ جب جنازے کا وقت آیا آپ نے وہاں بھی جناب کیا کہ خود کہا کہ میں نہیں پڑھتا میں آپ سے یہ دعوے سے کہتا ہوں ہنسی مدن میں سور فاتحہ نماز میں پڑھنا فرد نہیں ہے آئے نمانی آئے. نمانی کا کوئی بڑا ہے مجھے سابق ہے یہ شادی اسمت اللہ یہ دوسرے تیسرے بیٹھے میں آج میں ہم کی مدد کو چیلنج کرتا ہوں ہم آؤ میں آپ کو کہتا ہوں اپنی فکا کی کتابوں سے مجھے دکھا دو کہ ہمارے مذہب میں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے بات تو جناب کیا کہتے ہو چلی آپ دور دور جا رہے ہیں آپ لوگوں کو دھوکے میں دے رہے ہیں آپ ثابت کریں ہم میں سوریہ فاتیا نماز میں پڑھنا کٹی طور پر فرض نہیں ہے آج نومانی تم نے جس امام کی طرف نسبت کی ہے آؤ آج اس کے مذہب کا دفاع کرو آج ہم ان کی گھڈیاں بکھیر رہے ہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہنفی مذہب میں نہ امام کے لیے نہ منفرد کے لیے نہ مختدی کے لیے نہ نماز جنازہ میں نہ کسی اور نماز میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ تمہارے نزدیک نماز میں سور فاتح پر نہ فرق ہو میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ یا تو آج ہنفی مذہب کا دفاع کریں گے یا پھر آج حنفی مذہب چھوڑ کے آپ اہل حدیث بن جائیں گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد سلم کی حدیث تلیم کریں گے جیسا کہ میں نے اصول کرخی کا حوالہ پیش کیا اصول کرخی نے جو کچھ لکھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے آپ کہیں کہ غلطی ہو گئی میں دوبارہ یہ بات نہیں کروں گا آپ باتیں گول کرنے کے عادی ہیں اسی طرح آپ نے میری پہلی بات گول کر کے ایسے کھا گئے جیسے جناب میں نے آپ کو لڈو پیش کیا تھا اور نمانی صاحب کہہ کہ کے نگل گئے جناب آپ سابق کریں میرا چیلنج ہے میں چیلنج کرتا ہوں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 میری پہلی بات گول کر کے ایسے کھا گئے جیسے جناب میں نے آپ کو لڈو پیش کیا تھا اور نمانی پا جناب نگل گئے جناب آپ سابت کریں میرا چیلنج ہے میں چیلنج کرتا ہوں ہنسی مدم میں نماز میں سورے فاتح فرض نہیں ہے اور ساری دنیا سے لے کے دو کے منڈی بھاؤ دن تک جتنے بھی دیوبندی ہیں حفی مذہب کے مطابق نماز میں سورہ فاتحہ ثابت کر دیں میں آپ کا مسئلہ ماننے کے لیے سے کیوں لوگوں کو دھوکا دیتے ہو اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو دھوکا دے رہے ہو آج میں تمہیں ننگا کروں گا نہ مانی تھا آپ کو پتا لگے گا کہ کس سے بار رسول ہے کریم بزرگوں دوستوں عزیز اس باری کے اندر مولانا شمشاد صاحب نے سمجھا کہ شاید زور لگانے سے مسئلہ جائے جائے گا۔ گا۔ میں نے زور لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا <ت> صرف زور لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا دلائل سے مسئلہ <ت� hazır> حل ہوتا ہے <تصفح> دلائل سے مسئلہ حل ہوتا ہے میں نے پہلے سے کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کی وضاحت کیسمت اللہ صاحب یا کسی اور کو مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو پتا چلے گا آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے رہتے گا آپ کو اور, کو اور کسی دل جلے سے رات نہ کر دوں نام نہیں قاضی صاحب کا نام لینے کی ضرورت نہیں قاضی صاحب نے تمہارے بڑے حافظ ابد ال کاز کو ایسا براہ میں نے ایک حوالہ دیا تھا کریما نقل کیا ہے نماز کے بارے میں اب چاہیے تو یہ تھا نا اس پر کوئی تنقید کرتے نہیں ہے میں شانض بتا چکا ہوں حدیث کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے ماض اللہ ہے قرآن حدیث پیش کرتا پی حدیث ہے اے جھوٹے کیسی باتیں کر رہے آپ حدیث پیش کر رہا ہوں خدا کا قرآن پیش کر رہا ہوں اور فتح کبرا کی بات رہ گئی تھی وقت کی قلت کی آواز؟, آواز وہاں پر میں پر دی پر دی پورا پڑھ رہا ہوں میں <تصفيق> نے <تصفيق> جو اس وقت پڑھا تھا وہ سفا ایک سو اٹھاٹھ فتح کبرا جز دو کا اس کے اندر پورا میں لفظ نقل کرتا ہوں اذا القرآن اضاقن ترحمون اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں قبصہ قبستہ فل کراط فصلات پہلے یہ بات نقل کی کہ بہت سارے اخلاق سے یہ بات منقول ہے کہ یہ کرا فصلاط کے بارے میں نازل ہوا یہ آیت نازل ہوئی پھر وکالہ باز خطبہ آگے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی میں نے آگے عبارت پیش کی تھی چونکہ مولانا علم تو ان کے اندر ماشاءاللہ ایسا ہی ہے نا زالک ہے مشار اسم اشارہ بعید کا اور بعید پہلے ہے فی بعد میں ہے خطبہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے اجما فی ذا وہ کس پر کراط پر نماز پر اجما ہے جو میں نے کہا تھا میں نے نہ خیانت کی ہے نہ خیانت کرنے کی عادت ہے اللہ پاک خیانت سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ جو دلیل پیش کی جائے گی صحیح پیش کی جائے گی یہی فتح قبرا اس کا سفا ہے چار سو ترانوے سفا چار سو ترانوے وہاں لفظ ہے قرآن کالاحمد اجماس اجماس اللہ انہا نزلکلاد یا وہ باز والی بات بھی کوئی نہیں اللہ انہا نزلت. پھر صلاح، یہ آیتِ کریمہ یہ نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں گویا کہ خدا کہہ رہا ہے او مجھے ماننے والو تو نماز کے اندر چپ رہا کرو تمہیں پڑھنے کی اجازت اب اگر قرآن کو مانتے ہیں مولانا تو مانیے انکار نہ کی دیئے باقی وہ جو میں نے بخاری شریف سے پیش کیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں امام غیر محضوب علیہ سورہ پاتے وہ پڑھے گا اور مقتدی آمین کہے گا مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کا جواب کوئی نہیں قرآن کی آیت کا جواب کوئی نہیں مسلم شریف سے جو میں نے حدیث پیش کی اس کا جواب کوئی نہیں اور ان اللہ جواب دے سکتا بھی کوئی نہیں کہتے یہ ہے کہ اس میں تو پھر آ رہا, آ رہا ہے کہ امام جو غیر مضوب آنے والا کہے گا مقتدی اور تم آمین کہوگے مقتدی آمین کہیں گے تو گویا کہ امام آمین نہیں کہے گا یہ میرے پاس موجود ہے نسائی اس کے اندر موجود ہے سفا 147 ہے پہلی جلد کا اس کے اندر خواہ موجود ہے کہ بکن امام یتول آمین امام بھی آمین کہے گا دیکھیں میں نے تو حدیث سے ثابت کر دیا امام بھی آمین کہے گا اب آپ بخاری شریف سے یا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ تگمبر کریم نے فرمایا ہو کہ امام فاتحہ پڑے گا تو مختلف اور تم بھی ساتھ ساتھ فاتحہ پڑا کرو کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اگلی صورت نہ پڑا کرو حرام ہے ناجائز ہے وہ نہ پڑا کرو اور اب تک میں نے نہیں کہا اپنے عقیدے کی وضاح کیجیے بات, بات کرنا چاہتا ہوں اب ہمیں تحریر دے دیں کہ اس بات پر میں ملازرہ نہیں کر سکتا میری شکست ہے اور امام اور منفرد پھر آگے بات اور چھوڑ لیتے اگر کس پر وہ مناظرہ نہیں کر سکتے تو تحریر دے دیں اپنی شکست کی پھر جو اور چڑے پھر کہتے میں فکا کی طرح جاؤں گا فراہم کی طرح جاؤں گا بات فکا انفی کی, کی نہیں ہو رہی آپ یہ تحریر دے دیں کہ میں اس مسئلے پر مناظرہ نہیں کر سکتا میری شکست لکھ کے دے دیں آپ فکا پر مناظرہ کے لیے تیار ہو جائیں میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا کہ آپ کی کتابوں کے اندر قرآن اور حدیث کی تم نے کس طرح تجیاں دکھے رہی لیکن میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا میں کہتا ہوں موضوع کے اندر رہ رہ کر گفتگو کرنی چاہیے میں پیش کر رہا تھا بخاری شریف بخاری شریف سے حدیث اذا قال الامام مقضوب علیہ ولازوالیم یہ ہے حدیث ابو ہو رضی اللہ عنہ اس میں من یار نبی پاک فرماتے ہیں اذا قال الامام قالا پھر واحد کا سیکھا ہے امام کہے گا غیر مقضوب علیہ ولیم مختدیو تم نے یہ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ تم نے آمین کہنی ہے ابو یہ پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے اس کے ساتھ یہ چھوڑو سو یہ مسلم شریف سے وہ جو حدیث میں نے پیش کی تھی حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے اندر آگے لفظ موجود ہے وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا آمین. کسی کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے قبرا امام اللہ اکبر کہے گا مقتدیو تم نبی اللہ اکبر کہنا ہے اور آگے بڑھے ازاکرا فن ستو وہ کرا کرے گا تم چپ رہو گے تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں کوئی نہیں اور آگے پھر وہ لفظ وغیرہ مقصوب علیہ ولیم سے پہلے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امام مقتدیو تم چپ رہو اب وزالین سے پہلے سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے یا یاسین پڑھتا ہے سورج فاتے ہی پڑتا ہے بولے کہ نبی پاک ساتھ فرما رہی ہے والا والی سورة سورة اور پھر جب وہالین کہ میرے پاس موجود ہے صحیح ابو اوانا اس کے اندر بھی موجود ہے یہی عدیثرو اضا کر فن سے مامو فقبر اس کے بعد ذکر ہے فن سے تو جب امام پڑے گا مکت دیو تم نے چوپ رہنا ہے مولانا کس سے آج آپ کو واسطہ پڑا ہے کسی اور کو خانا خانو ختم کرنے کی ضرورت نہیں آئیے دلائل کی دنیا میں بات کیجیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلائل پھر جنازہ جنازہ درمیان میں چھیڑ رہے ہیں میں اب پھر اعلان کرتا ہوں بس ملا آپ سے کہا تھا نا کہ انہوں نے حوالہ غلط پیش کیا نے نے دیکھا نہیں نہیں ہو رہی میں میں بھی ٹیپ ہی کرانا چاہتا ہوں اب انہوں نے دوبارہ اس کو جناب پھیر پڑھ کے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں نے وقت کی قلت کی بنا پر یہ لفظ نہیں پڑھا میں <سؤال> بھی ٹیپ کرانا چاہتا ہوں جناب میں بھی یہ ٹیپ کرانا چاہتا ہوں اب گزارش یہ ہے جناب نے نہیں میں عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جواب نہیں دیا اب جب انہوں نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا ہم جناب اپنے دلائل پیش کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکے اور یہ بالکل دے سکتے ہی نہیں میں آج پھر جب ہم جہاں بیٹھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پارچل رہے بیٹھے نہ آپ ان کو مخاطب کریں نہ مجھے مخاطب کریں جو دلائل آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پیش کرنے اگر آپ ایک ہی بات بار بار کرتے رہیں گے تو آپ اپنا نہیں بات لیں हाँ. ایک بات ایک دفعہ دو دفعہ آپ ساری کی ساری آپ نے جو آپ پیش کر رکھا اتنا جناب ہم نے یہ دیکھا جناب کیا کہ ہم نے ان کا جھوٹ جناب واضح کرنا ہے میں پیش کر رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے دو تین جگہ پہ جھوٹ بولا اچھا اب آپ بات فیصلہ کریں گے کریں گے ہاں جیسے برابر ہو جائے گا بالکل نہ اب وہ دس منٹ یہ بھی زائد ہو جائیں گے ان کے نا دیکھیں انہوں نے پہلے شروع کیا تھا نا اب وہ جو بالکل چلو چلو اچھا دیکھے جناب ہاں جی اب میرا وقت آپ ضائع نہ کریں سنیں دیکھیے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں میں نے ان کو کہا کہ امام کے بارے میں سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے مختبی کے بارے میں منفرد کے بارے میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا نماز جنازہ کا میں نے ذکر کیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے ان کی کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ ان کے یہاں قرآن حدیث کی کیا اہمیت ہے نہیں اب ذرا آپ توجہ فرمائیے وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو قرآن سکھایا وہ لوگ یقینا ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن ذرا فرمائیے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اسی طرح ہاتو مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا سلا کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں نہ مختی کی نہ منفرد کی نہ امام کی لا سلا لم یقاڑی کتاب کتابیں یہ میں ابھی آپ کیوں ہو رہے ہیں میں حوالہ دوں گا آتا اچھا لا سلا ل ملم یقوا بے کتاب جس شخص نے سور فاتحہ نہ پڑھی اس شخص کی نماز نہیں اب آپ یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سلا لے من لا سلتا لے من اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتیا نہیں پڑھی آپ غور فرما کہ لا الہ کوئی الہ نہیں لا نبی آدھی میرے بعد کوئی نبی نہیں لا رتا فی اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں مجھے آپ فرمائیے یہ اتنے لا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا لمن لم کی کتاب اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی میں یہ سمجھتا ہوں مولانا نمانی ہوں یا کوئی دوسرے صاحب ہوں اب اگر اس لا سلاتا کا مانا کہ جی مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا نبی آبادی کا معنی کیا ہوگا لا لالی کا معنی کیا ہوگا اور جناب اسی طرح جو دوسرے لا اللہ کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئے یہ اس کا مطلب ہے کہ خیانت کریں کہ نہیں جی نہیں لا نبی آبادی کا معنی یہ کہ ہاں فلانا فلانا نہیں آ سکتا لیکن فلانا آ سکتا فلانا ہو سکتا ہے لالبی آبادی کوئی نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا کوئی نبی میرے بعد نیا نہیں آئے گا اہل حدیث کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی اپنی نبوت لے کے نہیں آئے گا جب یہ بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ ان کا بھی ہے اور جناب اسی طرح لالبافی کا کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لا لاتا مانتے ہوئے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے یہ بھی اسی رسول کے منہ سے نکلا ہے جس رسول نے فرمایا لا الہ لا الہ کوئی الہ نہیں إلا اللہ! اب اگر یہ اس جگہ پہ یہ جناب کیا کہ غلط اور جناب کیا کہ مکرو قسم کی باتیں کریں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی میں ان سے عرض کرتا ہوں تو مسئلہ کا, کا دروازہ نہ کھولو اور پھر اسی طرح اللہ اس مسئلے کو بھی مشکوک نہ کراؤ تم اپنے ایک مسئلے کی بنا پر اسلام کی پوری عمارت کو منہدم کرنے کی مزموم کوشش کر رہے ہو ہم تمہیں اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنے دیں گے جس طرح کوئی الا نہیں اسی طرح کوئی نماز نہیں جس میں سورے فاتحہ نہ پڑی جائے ہم سے فیصلہ کرو اگر آج آپ نے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ ہمیں فرما دیں اسی طرح لا نبیا والی حدیث کے بعد اگر آپ نے جناب کیا کہ کسی اور کو نبی بنا لیا ہے آپ ہمیں بتا دیں اسی طرح پرانے پاک کے بارے میں لا لال کے مسئلے میں آپ کو اگر پرانے پاک میں کچھ شک پیدا ہو گیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں اور جناب پورے دین کی بنیاد کو ہم حتم نہیں ہونے دیں گے اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لال ملم یقراب فاتعت کتاب اب جناب مولانا پوچھ رہے ہیں کہ یہ حوالہ کہاں اور ذرا دیکھیے ان کی جناب کیا کہ سادگی لا اندازہ لگائیے کہ جناب پہلے بخاری کا حوالہ پیش کرنے لگے تھے یہ نہیں وہ مسلم ایک ہی کتاب کا نام لوں گا وہی آپ کو دکھاؤں گا اور جناب صرف ایک کتاب کا نہیں یہ دیکھیے یہ بخاری کا حوالہ یہ بخاری شریف کا حوالہ کہہ رہے ہیں اچھا اب اسی طرح دیکھیے اب ایک دوسری حدیث مسلم شریف کی میں پیش کر رہا ہوں نبی حضرت محمد نہیں, یعنی نہیں پڑھی آئے میرے اللہ جہاں اللہ کے رسول لا کا لفظ استعمال کریں یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے جو لا کو سمجھتے ایک لا تو یہ اردو والا ہے عربی والا نا ایک لا ہمارے یہاں بھی چلتا آئے آئے آج تک نوانی صاحب کو لا کا پتا نہیں لگا یہ لا, رہے. ان کو لا المعبود آپ ایک حدیث اور سنیں آتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے لا لے من کالا واضح یہ وہ چیز تھی جو میں ان کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا کہ سورہ فاطیا سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے منفرد کے لیے ایمام کے لیے مفت کے لیے لیکن ہائے میرے اللہ ان لوگوں نے جناب کیا کہ اللہ کے دین کو اس طرح منحدم کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کہتے ہیں جی ان کو بات ہے. آپ کو تو لا کا پتہ نہیں آپ کو تو لا رہا فی کا پتا نہیں آپ کلمہ طیبہ کا معنی نہیں جانتے آپ لا نبیہ کا معنی نہیں جانتے آپ لوگوں کو دین سکھانے آئے جھگڑا ڈالنے آئے یا دین کی بنیاد جناب گرانے آئے آگے دیکھیے ایک دوسری حدیث اللہ, اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاحیت بھائی بھائی بھائی یہ جناب کام دو ہے میرا آپ ٹائم ضائع نہ کریں گے گزارش کہ میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی لا کی اب میں مولانا یونس نو مالی کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کسی حوالے کو کہ حوالہ نہیں ہے بات تو پھر بولے ورنہ میں نے جو جناب کہہ کہ ان کے حوالے کے غلطیاں پکڑی ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا ہے آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے ان کو میں نے کتنی حدیثیں پیش کی بھائی ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ یہ کہتے تھے پہلے کتاب اللہ پیش کرو مجھے فرمائیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یعنی کلمہ طیبہ یہ پرانے پاک میں کہیں لکھا ہے اس کے بغیر اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرانے پاک کی وزارت پرانے پاک کا تعین حضرت محمد صلی اللہ فرمائے گا لہذا لا الہ اور لا تھا لال آبادی لالی کی موجودگی میں آتا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلا تلوار چلا دی آتا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نماز پر دوسرے پورے پاتیادہ پڑی جا دی اب اگر مولانا نعمانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بھی ٹھکرائے میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں ہر آزاد کی حساقت سے میں ان کو ارد کروں گا کہ آپ لوگ اگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھی نہیں سمجھتے تو اسی لیے میں نے کہا تھا بھی آپ کی بات کر لیا کریں آپ کا مکھے مدینے سے کیا تعلق ہے لیکن مولانا نے فرمایا کہ نہیں جی ہمارا تعلق ہے ہم نے کہا چلو جی آج ہمارے قریب آ ہم نے ان کو سینے سے لگانا ہے لیکن یہ اکڑ گئے حوالے ضرورت کیے قرآن کیا, کیا جی پڑھنے پہ پر اجماع ہے ہائے ہائے اللہ پر اجماع ہے. اللہ پر اتنا جھوٹ جو صحابہ پڑھتے تھے آپ یا تو یہ لفظ کہتے جی سارے نہیں پڑھتے تھے جھوٹ بولتے آپ تو میں نے یہ کوئی نہیں کہا کہ نہ پڑھنے پہ اجماع ہے میں نے یہ کہا تھا یہ آیت نازل ہوئی ہے اس بارے میں اس پر اجماع ہے وہاں نے لا صلاح بڑا زور لگایا لا سلا اور کہا یہ ایسے جیسے لا الہ الا اللہ کہ لا صلاح کا منکر ایسے جیسے لا الہ الا اللہ کا منکر تو جو ہاں یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتے تھے معاذ اللہ وہ لا الہ الا اللہ کے منکر تھے اور پھر قرآن کے اندر کوئی نہیں آپ کو قرآن آتاؤ قرآن تو ہے اس کو کوئی نہ بخاری ہاتھ میں لئی کوئی توفیق ہی نہیں نہ قرآن پڑھنے کی نہ بخاری شریف ہاتھ پہ اٹھانے کی کم از کم اس کی دکھاتے میں بتاتا اور وہ کہتا ہے صلی یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حبیز میں سنا رہا ہوں یہ حدیث کس کے لیے وحدہ ہو. جو اکیلا پر ہے اس کے لیے ہے اور میں اور یہ دوسری حدیث نہ پڑی جائے تو نماز ناقص ہوا کرتی ہے خلف لیکن اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر ناقص نہیں ہو پڑھنی چاہیے کہنے لگا کہ پیچھے پڑا ہے ابھی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ منفرد کے لیے یعنی اکیلے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے کیا احکام ہیں کہ اکیلے کے لیے فاتحہ پڑھنا یہ جناب کیا کہ ابو داود کے حوالے سے ثابت ہے ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو آپ آخری چرن میں میری بات تسلیم کر گئے اب رہا یہ مسئلہ جناب کے آپ لا اگر یہ لا الہ یعنی جو کلمہ پڑے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا مفہوم وہی ہو جو جناب کا ہے مجھے فرمائیے پھر اللہ کی کہا کہ آپ, کے ذہن میں کوفے کے آپ وہاں سے اسلام کے خلاف مواد لے کے آئے اور آج ہم نے آپ کو ناک آؤٹ کیا کہ آپ فکا حنفی کا کوئی دفاع نہیں کر سکے اور میں نے کہا میں نے چیلنج کیا کہ آپ ہنسی مدد میں نہ امام کے لیے نہ منفرد کے لیے نہ مقتدی کے لیے نہ جنازہ میں فرض ثابت نہیں کر سکتے آئے ہائے جناب لوگوں کو کیوں گمراہ کر کے مارنے لگے آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کیوں وہاں پر یہ ہے ہاتھوں مولانا تباہ نہ کرو اللہ کے دین حضرت محمد کی بنیاد پہ نظر لگانے کی کوشش کرو ہم اللہ کے رسول حضرت محمد کے خادم بیٹھے آج ہم نے روز روشن کی طرح وہ چیز واضح کر دی جس کے لیے آپ بڑے بیداب سے اور چونکہ نے کئی مسائل ہمارے تسلیم کر لیے آپ نے کئی غلطیاں اپنی تسلیم کر لی لیپ ہو چکی ہے یہ سب کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں نہیں اصل میں یہ بات جو ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا جو کچھ میری عقل اور ذہن نے محسوس کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو ہے دعوی اس میں ایک بھی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے بلکہ خاص طور پر سلفی صاحب کو بھی انہیں یہ بات کہنی پڑی کہ آپ جو ہے اپنا کس وقت وہ دعویٰ جو ہے اس میں ثبوت پیش کریں گے آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر وہ بھی سلفی صاحب یہ نذیر احمد خان سلفی انہیں یہ بات انہیں کہنی پڑی واضح طور پہ کہ آپ اپنے دعوے میں کس وقت ثبوت پیش کریں گے وقت آپ ضائع کر رہے ہیں مولوی شمساد صاحب کو کہا دل کیا ان کا نام ہے شمساد صاحب سلفی صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے دعوے میں کس وقت یہ ثبوت پیش کریں گے انہیں یہ بات واضح طور پہ کہنی پڑی تو اس سے صاف واضح ہے کہ وہ اپنے آنکھ میں کوئی دا...